العنوان حدیث. الثانی تحقیق دو حدیث اول مسنت اخراج انتباقا حدیث و حدیث مسلط او حدیث سارس تو حادث مسلمان رابعہ سنت سارس کے حدیث کیرادی ہی ومل فرق و حدیسینی و سارس ہے خانص تحقیق دا حدیث آخرانی صلو رم ام دا انتباق دا خاصا دا ماناک خصوصا باان رویعائن من مراز من رویعائن ان دا اپن دا انوانات فا تحقیق دا باقی تفسیل دا انوانات و مجمورو انوان اول چا التناسب معا باان الغراز دے لگت انوان سالتناسب لائل دے فید باان دا ذکر دائرم سلا اطاب العلم باب حبز العلم ذکرا ذکر سراف حفظ حفظ آل حفظ حفظ کتابت الصدور حاصل تحفظ علم بل بابو کی ذکر کی تحفظ ترجیب و حفظ ورقم تھا آپ کا حاصل کر تحفظ کو ترجیح تو لباؤ کا باب و حفظ العلم خصوصاً تلباؤں دو فارج حقید تلبقین و فدی غلط بانے بے گئی باب حسن ترغیب و تشویق تلباؤں تا فحفظ العلم دے مہا دا اولا ترغیبات فمق کے ذکر شروع فحفظ علم آنے فمق صرفت رقوب آنے و دے با کے مقصود احتمام دا اسباب و دا حفظ العلم آنے احتمام دا اسباب و دا حفظ دا علم اوزوائی مصطفیٰذا دا تحفظ دا علم چی کم دا دیباب ندی تقریبا دلیلی دا احتمام اسباب دا اسباب حفظ دا علم اسباب دا تحفظ دا علم اور دا حفظ دا علم ناصر ترک مشاغل الدنیا چیسا مشاغل دا دنیا دا طول تعلیب الفقار چیزا پریدی اور تعلق صرف اور صرف دنیا تو سنی دنیا دوسری نہ درک مشاغر مشاغل درک تعلق اور صرف اور صرف نہ ہو مشاغر دنیا ترک معلوم کی کہ تجارت مشاغرت نہیں اور طول نے تو کرے او ارزم صحبتاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رن حرام دا نہ توجہ سے تو ارم تو علاوہ دی انسان دا وشڑ کا پتہ کر دی جنتے انسان دروازے انسان غیر اندا وہ پرکارم داچے طالب دمشال سا جتن دوسرا سکی سنسرا او جامو سرا انا جنور چدر سکر بالکلارا توجہ صرف مردان کے توجہ صرف تک دا دا اول مہین دا دا چیز طلب من تلب دعا پن محنت بم کے بحرز روحو شقاق کی نبی رسالت سلام تا قلتو یا رسول اللہ انی اسمعمن کے حدیثا کا سلام سا قالا اپسو در دعا تا دعا دعا دعا دعا بائم سبق و حبت دینام کئی تربو دعا اصلاحین تالیب دفارا فکارچ سلاحاونا دعینا دعاو گاری لکه تنگی بحرز روح در دعا دعا صلی اللہ علیہ وسلم اولا دعا اپسو در دعا کر درین ام مصطف شوق تالب کی شوق اور حرس دا دار کے میں تمثیل طریقے سراغ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت يا با اور اللہ اس امن یعنی حاضر حدیث احد اولا من كلمه ایت من حرث قال الحديث استاد الشوق لا تو بس ما مخله کہتے ہیں جدا تو بس بولتے کی ذات صار وجہ بل دعوات کی شدت شوق حصول دیر میں حدیث کیا دامتالہ بردو عام دلیل دا حصول دیر دا شوق دیر اور نبی صاحب پکھلے فاغوان دادا لما رہے تو من شدت حصول دیر حدیثاں یہ دیو جل چمانا فتا کر دیر مار رہے تو من حصول دیر حصول دیر حدیثاں حافظ ذکر کری دی حوارہ دا حاکم باری زیر مثابت روح پرات مانی زیر مثابت روح زو اور بہر روح نوہ یوکر مرگرے وہ والے دعاؤں پہ نہیں لووا مطلب وہ والے دعاؤں نے کوئی انہوں نے ماں عمر گنی میں شروق نے دعا بالی میں کی دعا کلا تھا نبی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم آمین نے وترے اللہ دعا شروق لا صاحبہ یا اللہ سارے عالم اوچی چیز ماضی مرگور کو مو قل لندللا مثل ما صار صاحبا واسالك علما لا ينسى في صدق الذكر وقل واسالك علما لا ينسى ولم ساءت هذا علم تبين لي ليكن ذا السؤال هذا سلفقكم الغلام التوسي سبحا بکم ما ان ولا عبد دوسی نمبر بنا دوڑے کہ دا ساسو رہا ہے معلوم ادا ہے جدا شدت شوق پرسر دارن سر ادا وجه ادا اختصار علم دروات دا لگا سبب دار اگر ماری درواتنا شدت حث طالب لاخر چا ہوا ہے شوق نہیں ویسے اودنا کرتی گندی لا دردی اور اس شوق کے نیں کنا ادا علم نے کو نیلک ذوال ملک خبگی گی اور نے کو ازکول بن خشالی گی اس شوق کی درشات پار پروان شدہ بر سبب دا تحفظ دا علم، شدت حرص دا تعریب من فقط دا من دا اللہ کی کی خواہش کی دا. دا محنت دا سبب دا بابو دا بابو حفظ علم. باب دا حاصل اذكفل يا حديثي سنتي بناء على باب دعاء النبي باو قال ياو الدنيا لقد باو الحديث المستفاد ده الدعاء من الصالحين لقد حديث ثانيه ده مستفاد ده حرص او شوق لقد ده مستفاد لادوار النبي فهو خداري النبي الرسول محمد عليه ما احس قال الحديث منذو بان الغرض ان تحقيق الحديث الاول مقامات اللہ اکثر بکر ہو نور صحابہ ہو راوی دو نروات نلکن کله کدن چه دن رے واچی کدن روات مجذی کر کلا تینز او کنا درے سوا سبو رایا دو نروات چه ذرا تخلف و مذا اعتراض سے چاغ سرا بو ہرعنان صاحب کہ ابو اللہ فلاں کدن روات کی نے بھی رسال حالان کہ تم اپن صحابہن اسلام قوم کا ہجرت سے شے ہو غزوہ خیبر نبی نے سلام پلسن کال وذري قالكن ذمرا علم حسى کرنے تین ذرہ بری سوا ثور یا حادث دخل کما الاعتراف کے جال سرا بہرا انسان کے بہرا اپنا نقل دروات کے نے بری سرا سلامنا وصورغلہ ورونا ما بتا تو میں ما بنيت به تا سيو حديثم او غير اعات ورث ثم ان الذين تقوموا نماز الله بينات والخدا الله اكبر سب جذر را بن نے قبرا کی قیام اور دعو ذکر کئی سبب دیکھ صاف پر مدت اعتراف مهاجرین لو تو انصار نے لہ سب مال پرے قدا پرے دی سبق شخص سبق نہ صحیح دیکھیے مشہور او پر سبق رکھے گیمر سبق مجبوری تم کی, کی, کی, از مجبور کی. راہ رجوع کی بادر سارس چھ ہیں. چاہید را سر الحال کو بال اشواطم سر دمنگ سب کو بل اشاطم سو کانا سودا گانچار حار باب نکمان تجارت باہور ابوہرا جو خود مجھ نے دواراسمال شرا ہوں یاد بتن نمبر آپ ملے مانا دادا باہر زما مرغول چات جا رات نہ کول چاجم دارے کولے ان کا بال بچن تے پھقالو زما پھل ہے دوا نظر تذل تن وہ جوخ دا مجد سرین علیہ السلام کی شبیہ بتنی ہے پھ کے پاس تھا مولوی دیوی خےتبانی وہ کہے کہ نور النبی اور دا مجد سرین علیہ السلام کی بی گزارش کہیں نو حاصل دار ہے زما مرغول مرغول خود جی أو و کی بات انا مالا جانہ کہ زما ضرورت نو سمیداری تھا اور تجارت تھا لقد زما ضرورت تو تجارت ما کہ تو ضرورت کے دی وہ انظام صحابہ تن محاسن اللہ وکانا یدن غوابو ہررا جوث نبی الرسول دے مجلسات انس کنے خودی دے ذا با با کے پاس ربن خنات بھی شبی بتنی ہ ولے وکنا عشرہ صبر مرا بت ناچنی چالم دے بتنی طالبان محاوری کیڑے مہاوارت خبر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود صرف مہاوار کی حاضرا حاضر مقام تا وقت تا حاضر ثانی <تصفح> دام دادی اخراج ہم دکھلے چاکا مخی ذکر شو دا مخی رواد دسوار سنوری ہوا دریسوار شپارس فندلس فندلس سنا ہو یو ذردرینوی آنا بی حرادا بیان دا سبب سانی مخی حدیث کی سبب دا عیلم تحفظ ذکر شو کہ آغا ترک مشاغل دنیا کا بھی حول را دیکھ بیاندہ سببی ثانی ہے تاہم باب حق سے لے لکھتنا سبب دیر اصلاح جاگا طلب دعاء السالحین آنبی حرطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتو یا رسول اللہ انی اسماع منک حدیثا کسیرا زورانسا سانا دیر حدیثا و انساہو چپاسکم فکرات یاد نہیں یہ دیکھم عورانسانا دیر حدیثا مقصد سے طلب دعاء عورانسانا دیر حدیثا انساہو چزیرو مغیدرہ ماں منسان فر ذکر گئی نسیان عبارت بارت جہل بادشی بانشا بانش جہل جہل جہل بادل جہل بادل عیلم. درمیان کے فردار کا مسکل جا رہی مستحضر نہیں تو فکر سے جھوک کے لیے مستحدر کی گا. مستحضر نہیں فی الحال مساوا شان حافظ مدری کا خطا کے دسوا کے تلب بہ بے ادل تلب حسری کی صحوات بیدارکان انتباع فا شیبان فا ادن التواصل فا معمولی شاری صلی اللہ حصول تنبّح با ادن التنبیہ وہ خطہ کہ لا يخصر تنبّح با ادن حاصل دار ابا میں نے ذکر کہ اَنَّا الْمَأْتِيَ بِهِ لَا اَقْرُور یعباد القبرِ دمائم باگین یعباد القبرِ یعباد القبرِ اَنَّا الْمَأْتِيَ بِهِ بِجَنَ انما اس مفرور دادا این هر اوسی چ اتا علیہ الاتی ما دا. در دا کی دا ا او و چه ولدی یاتی انیه الاتی نے کم سی چاوت ترافن کرشیوی تو ما وایا دا وتی چا گے ترافن کرشیوی آتی و ترافن کئ او کئ دا یامد قبلے دا ماں بے مناسب وی کول بے مناسب وی صحیح وی یامد مناسب دی. دلل ماتیہ بہ لاہو ہا وسیج ترا آتی نہ مخالیا وذ قبیلے ذمایم بغیلی ان بے صحیح ہی یہ چاند باجے تو صرف صحیح ہی یا وذ ما نہ ایم بغیلی یاوی تبی چاند صحیح ہی کر چری اول یہ ذمایم بغیلو یہ چاہے مالائے بگی نو دو بغیر بدی ماں بگی بغیر سر یا کس دن یا بغیر مالا مارونا غلطی غلط ہر چیز مناسب گیا نہ اے چیز تا قصدن اوغا چھیتی مالن گئی میں اغمراسب نہیں دواندی تان زمانہ طے لکی گنا تو جیدا کا متا بھی دلاں دگے او اوی تان جی تا قصدن او کہ کو غلط او کدہ اچھان قصدن نو تو بھی اندر وش دنی ادات نہ جدا کھمالن بدی تے اتیان قصدن غیر قصدی ہو تو بیدا کو بسمار ایمما تنبہو بیاذ نہ حصول لیکن سا مکانسی رن سا ہو میں اور فلے را سے را را را کا زم را پر کمارے ش اندر کرے پس دینا دا حدیث دو سو سلو رو کی کتاب, کی. کتاب دو سو سولو رو حدیث شروع دے او جملہ اتارمی کی, کی دو پنزا کی جائے ماذا قرئ سنه سمجھ دم پر بھمال سے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من شے مے ذکرید مقال نبی علیہ السلام کا چہ مقال پتہ وقت داغین میں تو شے جڑے اور سند تصادق دین علم کی چدا نبی دے نشان صرف اس درجہ مقالی ردا کہ مقال نبی علیہ السلام پتہ کھڑے اور دین علم دین کرے فمان سید شے مقالہ اس کو دعوی ترا جے تے چن شاں نے مراد اہ مقالہ عموم نے مان لے کہ شاں تے شے نہ شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال اللہ علیہ وسلم عالم ہو دین ابد ترا جے لیکن صاحب العلماء نے اود ترا جے نے بد کہ تامن دے کہ مان امن اجوی دین سلام دے مانابا شدادی ترا جے کہ قال قمانسيتو مما قالت تلك من شيء من اجل مقال الرسول الله قمانسيتو من شيء من اجل مقال الرسول الله كنت ما شيء بير كننده وجه لما قال النبي الرسول الله قال مقال الدعاء غير مقيدا من تعليله انه دي دي دي فما من شيء مائت شئے بے ادھر کرنے دے مم مقالد رسول اللہ تم تلقاظت و جیددہ مقالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر کلا رواد کتاب البیو راجی شچت دیکھنا کتاب العم رواد تھا جمعا فصلہ پس مقالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ہو سی چاہت شئید ہمارا بے ادھر نے دے تعالید پر حمد صلاح رہا ابو دعود رواد رواد رہ دیم ابو حرم ابو سرمندا رامحن خان خان خان خان ابو سرمدر لا عذاب ولا عثاب تجاوز امراضوں سے تداخل کا کرم ان دے دین مارمی کی تعذی مریو خلوغورو ختم رنگری بیماری پوری کی پوری کی اور کی تنسیج لا عذاب ولا ثرا و رحم دین مارمی کی تعذی نشری اب وہ رچ لٹ انکار ہو گئے نہ متاں سنیں اللہ رحمت زانہ نے ان تو ایمان اسی چیز ہے اللہ را کبھی لاحظے لیکن ماہ چیز دے کر درہ کتاب البی رواطن کہاں دا اترا دے جی کے بیدار اترا دے کے بیدار اترا دے کے بیدار اترا دے مقصد نا تیز نسان علا طریق المعلم شکرنا کہتا ہے شیم آئی رکڑا دے نظر یہ ہے کہ شو ابو سلمہ وشتاہ حمق تدا ویلو جلاعات ویلاتے اس دا ذکر کے جلاعون دن جانا مردنا لامساحن آخر چر لطف انکار کے مادانی دیوئی لی تو علماء ذکر کے اہاں کہ دنسیان دا بوہر لگ را دا مثال کی پیش گئی کی ابولا ابو ہر نہ وہ مصور اللہ گزارش ہے کہ مالکہ تھا تو میں کہتا تھا خبر ہے کہ اوگا فنی تھی بار بار تھا خبر ہے نہیں تھی کہ زسے تھا کہ خبر ہے کہ ما قتاب کر نہیں گا نابسمو ہٹ پدی تذب وندر سے لو میں جو سارے داد عبد الوہیر ہیں اور تذب ما بین دروتے ہیں در کرے دے تاکہ قارو معلومیگی لاغ نہ معلومیگی چنتجاوا نشتے رہے تاجی معلومی کی تاجی یا خود على عضو اصل نے اسرحل او دا دا, لا دا دا دا چیز بند کی دا اسباب بند دا تا جنا. جنا بند, بند, دا دا بند دا دا دی ہے خان تک تازیب بالکل بے خرو ہی کہ بازاروں سن کے چلیں عروج و مراجو عروج و فاطلاشی او اتفاقی تیرے مراد ہونے گی اصل کو سے ادا کرے مراد و خرادے طلب کام کرے ادا سبب ہے کہ کاذ دا اور کاذی زکات ایسے دامنت ادا حسنہ چدا ندید علیمہ دا کے نشتا بلکہ سب دے دے اقار متاذی نہ پاور سب دے دے اقار متاذی چ و عروج خاص امرانی کمرہ پوری چ دے بخلق ہا کہن تاذی ساتھیں ذیل اصل دان ہے لا لكن التاثير الحقيقي لها بالنسبه للتعظيم والتقم المشترك لكن التاثير الحقيقي دارت الاعتقاد بجاهليه كجاهز ترى عاقده ذا وتشخ مخ يوم مرضي بدل مرضي جوتو خالا وسكينه مخ مخ مرسولكي يعني الكلام كلام بس دعوي كان مرضي بتقبادوني وي كلور دكوا خوا دهنا لكيري لكن تكون كريك بدوي غلوه کی جی بل کندهو قدم دے تر پر اخر کلا او اغم نے پر ہو دتا صدا تا تا تا سی زمان زمان جا گلا ادوا کہ اس تے اگنا اگا ادوا دی مریض بن مریض سبب ہو جا کنا تو یاد ہو چکر کر دا تے دیو نبی نہ کہ تاسو خوښ نہ دجزا مران هزار فوڅا دی او بل نه کای چې دجزا یعنی لاس دی ور او نبی سره السلامه په خپل لوح کې کړه وینقراح او ثقه بالله لازمه اعتماد دی خو انده باندې او بل حند ته مننه منځو کومه تکر نه راځي دجزا مینه ولا نه تښت نه څنګه چې سلام مر به تطبیق نه سماده تطبیق مدار چې دغه اقدامات وسره چې کنا ظاهري تعجش ابینہم کا طالب چرانی کے معجزہ میں لاف کے خود نبی رسالتان باب پر قرارداد اعتقاد و تاثیر ہے ایسی لو تاخیرین وقدمم تو قمانہ سیدو شیان بعضو اہل اعرابے دا حدیث دا حدیث میرا معات دا مگر مقامات کی بھی ذکر ہے وہی یو یؤخذ فرض تابو کی طرف کو کہ تابو کی طرف سے تاکید راجی دین اشارہ پھکلدا او نہ فی سنتر او کنزم انوام سنورم حدیث سمع عن ابي اوريا تعالى جل وعلا قال حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايني ما يدكيني برسلام رضبط اسمع ادم ويا لوحته منيكي ذکر دزر عمرات المذرو سمع عمرات دعاء المعاين تنادون دعاء ما يدكيني برسلام يا اين ذو قسم علم معناها اذا قيل ما ادى النبي صلى الله عليه وسلم دو قسم علم اما اخذهما یونہ وا دا ایدم چماج دکڑے دینہ بیل سلام لگا ما کرے دا هل کو تمیرو سوال دا عمل آھو بناو بس سوک جہان بناو ہن چ برنوا علم نہ کدے خوروم نہ دمارے نہ خلق کرے کی زمر بنی انا وتاعذر بنوم اوغات بسدر دے کرے بکئی امام بخاری آل گلو مجد تام مرے نے بریتے تے جے تیر دو تام مر نہ ہماری so او کتاعذر بنوم من مراد ومدرعائل. و دي دي مصداق مرات مرات دی. دو قسم ذکر دو خلاف شرت ہوئی دنیا کی, کی عبد القادری جلانی رحمت اللہ نے نہبانی کی ذکر کہ کم طریقہ مخارفیت اننے شاہ محمد طریقت دے لے شردیل لے وہے شرکتو شیخ کبیر شندے غلاغت صاحب طریقت کو دے زندہ شق فقرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اھا طریقت جہا مادو شرعت مخالفین دا زندہ کیت تے نہ ہی سچے کم سچے دی باطنی دی ائے علوی ظاہری بیرانی باطنی دی یعنی باطن مقصد دار چکل سڑے پھیشو اکلی دی وی رچھی میں چتکے او کہیں تو حقیقت کتنا علم باطنی اخراج عن الدین دے اخراج عن الدین فضلہ زندقیت دے کیں چ باتیں چاہو تو یہ ارماں ان ظاہری دے علم حقیقت اندر سے لے کے میں دیں جی مقالے منگ مقالے نہیں نا حقیقت ویسے جدا بن کو تم دے کہتے یا با صوفیا اساخیا یہ ہادی طریقت پر لقد قلتنا ذو القادر جلالي رحمة الله نور لقد قلتنا معنوات شوية آقا تفسير ذاكي يولا عد علم دليل مرات علم بالاحكام بأمور الشريعة علم في أمور الشريعة معنى علم في أحكام الظاهرية وشريعة معنى علم الحلال والحرام وتغيره كي حلال حرام علم الحلال والحرام وبين پا ہم سوا دیو جنا دا دا امام تفسیر ذکر گئی باخل کی بہا اسرار نے کاں چکم داسن دیو صوفیہ و صافیہ ر ثابت نہ حباب ذکر دئی ادین مراد بابا نے چاون علم علم بامور الشریعہ او دی علم علم او علم اسرار دا اطن کے معنی اضا کے بو نکا تو معنی مقصد دا اے کہ علم ما خور کے چا ان مل اور میں شریعہ اں مل حلال و حرام دے داں چاں فہم نہ میں مسرع قطاروں میں کھالتے نہیں تھی کہ ابھرتے سے مری میرے طریق انجری تو انساں ساðaں دیوا جہی بھی لے کر تو نہیں تھی زیادہ ویلا تو سے میں اگے او دیو جنا مری بلال کے چنا تو خبر لاؤ علیہ وذا وذو نشکر کرے ورے چا دمشو تو تب تا حاضر بولو تو پرے دے شہاز بولو دیم قول اور امام ذکر کے چدا حالات فضا و بخواب بخواب و دا خلق اشارے بے قور جمری تین اماراتم کانناشمان شلنگکار دشپتھم کاربانی ماوی یزید ماوی حمید درجلہ دعا بازی کہ چاہیے اشارہ ہے دعا کو دعا ہوئے او کار مخیدو پاسے ہو نعبد امرت نہ یہو کار مخ کیا بولن او پاسے ہو اعوذ باللہ من شر امارات سمرا سے 60 امارات سے او کربی داو چمالید نبی رسول سلام نہ چہ ہلاک امتی دی ایدی انہیں متے پریش علاوہ وہ جماعت جما ہوا جو فلاس غلامان کو قریش مانگی۔ کلو مہوان ناسو عقب ہوئے دا ان شاء اللہ غلامان کو قریش اللہ نے تے منادی سما۔ طارہ جی نے پانی طارہ وی چھا جی نے پانی تے کرلے شراب تول ختم سیس۔ طارہ نے کڑے کتے دا ہم کتاب را گئے ہم کہے بھونا ذکر کر او زجر میں گتمام ثم انند نے جنے تم نماز دے اندر وے حدیث کی من کا مصرع علم مرتبہ تم اول جواب بھی ہے جب لے جاون منار مقام تو جواب اعتماد دہر علوم اور دعاء کا عمر دے چاہا متعلق بالحرام اور دعاء در خدری علوم کم چائل انسان پانی مقالب میں والے پیرنما میں حضور جناب حسین مجرد تعان. لہو تحقیق دی عظیما دی دی کی. باب الا با. دل دی پیتم حدیث تناسب ماں دے احمان ثانیج الحدیث في مقامات میں تحقیق ہر مشتقی علاما مشتق جمدار سراپ تناسب سابقہ باپ کی بیان دا اہمیت د تحفظ اہمیت دا اسباب کی منزی کر کے اہمیت تحفظ کا اجتماع جملے د اسباب و تحفظ نام سے نہت کامل توجہ سابق اسباب و دا حفظ علم یہ بات تم ذکر کہی دا سبب ذکر کہ فار تحفظ دین چاہے انصاف اور توجودہ اور لباؤ کا برغر غرض ترجمینہ یا تہذیب اور تشویق تو لباؤ کا تو استماعی تو علمی کی اور کا کہ ہاو کلمہ مجسیان میکنا سے عالم بیان کے فقار چیز ٹو نہ توجہ ہبت ہو دا بیان تنگی دا سوں چگو گن نظر یوں کنا سے میں اس پاسہ باتی او کلے جیو گے تے ودھ دینوں سمیے نوں فاجیگی او کلمہ ورخطی کی نی اطراف کنا سے کنا چاکو ور کڑے باے ور کلمہ اگے انتماڑی توجہ مکو سوں چ مجسیان میکنا سن کامل توجہ آتنا او شکم آغی کی دن دن دفت دروعاتنا دروعاتنا ناس او خبر چھبری گئی خبر کی دالف میں دارگ بشرو دا و شیرواخلب چپ کبل چار مشہور ہوا مشہور ہوئی کر حسمر بار دے جائز بن کے مندو مستحب ہرا انصاف چہاگا بلا ضرور بلا حاجتی اور سبب اظہار کا خرخرہ مرا دے بس تخن انصاف نما کے بل خداب پہ دم ذکر کری پیسرے مشغول بے وہ مشہور بے تلا تعلیم کے چپشی بیا نیتا چپی چپشا منفاط مساجد درهم غرص غرص يعني قاضي ترجمينا إجلال العلماء غرص قاضي ترجمينا إجلال العلماء أعضي جمريد إجلال العلماء الإنساط إليهما هذا جمريد آغير ديه لا سألت أن أعلم في خطم المشهولين المقصود اجلال پڑے شوق دے دا دا دا بلکہ اپنے کا دے ڈیڑھ شوق اور چین میں خبر رکھی کہ وہ لنسحبانت هذه سري لا غنزه سيكن علماء كان دي ذا غير العلماء كان طاوله درس تب ليسي توقني دي سيل في ذا غير دي علماء دي كان خلق دي علماء كان دا, دا آو مقصود بيان العلم والعلماء ازو جميد اجلال العلماء رمضان الانصاط والاستماع انصاط لكي ذكر, ذكر, ذكر للنه بے نظر کا دل اسٹیٹمنٹ رکھے گی ار انصاف انصاف را کے ہر انصاف الما چپ کے دل اور مانا بادشاہ چپ کے دل متوجہ کے دل بیانا یا چب کے دل توجود اول دووجد بیان دل دو علماؤنا لامی چالین شوئے چب کے دل چب شئے اول چب کے گئے لبیان دل علماؤنا دووجد بیان دل دو علماؤنا یا لوجد تعظیم دل علماؤنا ذکر بیان الاغرات کی اندام ذکر کری دو بیان التناسب معاب بیان الغرص اخراج حری بخارش فوادانی شریک نہ ہوں لا حافیز کرم زان کی جد کی, کی, کی, کی بل پر قائد او پی علیہ السلام جاری رکاو کا رشتے دے حالانکہ شرق نور دا اور شرق ندا لا داخل لے مخلق نار تو جماعت دی شر نماشر نے ناشکری دا کہ سید اللہ پاک پیغمبر اسلام نے سب کو دین دے اور مسلمان قتل کی۔ لا شکریہ۔ کی یاد کرے کا باج اندالا چکھلا چوہے گردنوں سنگہ چہ باد ستاسن گردنوں بادو۔ دین لاطر جو بادے کفار انہ یبسی حاضر امان انن کفرا۔ نہ شو۔ نہ قال بری لو کو داگ کو پرے۔ بادشاہ کہے کہ حق تک بھی چھے جی کو کروانی لا ترجاد بال قبار ہے یہ بدی امر صحیحات نجات مشابہت کفار سرا ہے اس نے چائے کو پڑھا ہے یہ جدا عمل داگی مسلمانوں نے یضربوا باگم نکابہ کی وہی باگ شاسن غلطی نرو مگر سے بازمانہ کفار مشبہیین بالکفار ذال مشابہ کہ ان کا کافر سے فضیلت عمل باندھی ہے یضربوا باگم نکابازن لا جی مرافر کا کی مغل پانا مغراہی لا ترجوادی کفارن مفتی نا بن کفری باد ہم کافی لا تل جو کفار سبب دو کفر لے. مگر دن کفری بازرمان تیزان یا حقیقت اسلام مگر بلکہ مرتدین مغرض مگر ڈالو رکھو سر بل کے دائب سے مگر با داس بادی بادا فراق انہاظر مقام کفارن ید رکھا بادن یا بادی با بادی با چیز مرشم بے دا کر شروع ہو گئی نا بادی بادی با مگر دے تاس ہو پس زمانہ پسمانہ کفا ید رو بادم نبی شروع رکھا